الحمدللہ رب والصلاة والسلام وعلا سید والمرسلین اما بعد ایک حدیث آپ کو سنائی تھی صحیح بخاری کی جس کے آخر میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یہودیوں پر لانت کرے کہ جب اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اس کو پگھلایا اس کا گھی بنایا تیل بنایا اور اس کو بیچنے لگے اور اس کی قیمت کھانے لگے یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کوئی چیز کھانا حرام فرماتا ہے تو حرام علیہ ہند اس کی قیمت بھی اللہ تعالیٰ ان پر حرام کر دیتا ہے ہمہ قسم انتفاع حرام چیز سے حرام ہو جاتا ہے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھانا ہاں جو فوائد اٹھانا ثابت ہو جائیں وہ اٹھائے جا سکتے ہیں جیسے مردار کی کھال حلال جانور مر جائے تو اس کی کھال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارنے کا حکم دیا کہ اس سے فائدہ اٹھا لو وہ کھائی نہیں جائے گی دیگر فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں تو چربی کے حوالے سے اس وقت دنیا میں جو صابن تیار ہوتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں نیرول سوپ ایک سلیگیٹ سوپ اور ایک واٹر سوپ جو واٹر سوپ ہے یہ کیمیکلز ہی ہوتے ہیں سارے تقریباً اور استعمال میں یہ نہ جھاگ بناتا ہے اور نہ ہی کپڑے وغیرہ اس سے صحیح طرح صاف ہوتے ہیں اور بہت جلد گل جاتا ہے سیلی گیٹ سوپ یہ شیشم کی چھال جو ہے اس کا بنیادی عمصل ہے اور دیگر کچھ کیمیکلز ہیں اور یہ گھرتا کھلتا نہیں ہے زیادہ گھلتا نہیں ہے اور جھاگ وغیرہ بھی اس کی کم ہوتی ہے تیسری قسم نیرول سوپ یہ سب سے آلہ قسم ہے کپڑے دھونے والے جو آلہ نسل کے صابن ہیں وہ بھی سارے کے سارے نیرول ہوتے ہیں اور اسی طرح نہانے والے منہ دھونے والے یہ سارے صابن نیرول کی قسم کے ہوتے ہیں اس میں بنیادی عنصر ہوتی ہے چکنائی جو چربی کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھی بنانے والی ڈالڈا گھی بنانے والی اکثر کمپنیاں جب ان کا کام تھوڑا سا گھی والا چل پڑتا ہے تو ساتھ ساتھ صابن بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ڈالڈا گھی کی تیاری میں اس کی فلٹریشن کے لیے کاسٹک سوڈا استعمال ہوتا ہے بنیادی دونوں چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں چند چیزیں اور ملا کے تو یہ بنانا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب مزید کاروبار بڑھتا ہے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے نرول کو تیار کرنے کے لیے چربی تقریباً تمام تر کمپنیاں باہر سے منگواتی ہیں اور وہ چربی حلال جانور کی ہے یا حرام جانور کی ہے اگر حلال جانور کی ہے تو کیا اس کو شریعت کے اصول کے مطابق ذبح کیا گیا ہے یا ویسے مارا گیا ہے کوئی تمیز نہیں بغیر امتیاز کے وہ چربی وہ غیر مسلم ممالک سے آسٹریلیا وغیرہ سے درامد کرتے ہیں اور جیسی بھی ہوتی ہے ویسی اس کو استعمال کرتے چلے جاتے ہیں ہمارے پاکستان میں تو ماشاءاللہ جو کساب لوگ ہیں وہ چربی بھی گوشت کے بھاؤ بیچتے ہیں تو لہذا یہاں سے تو چربی دستیاب ہونی رہی تو بہرحال حلال و حرام کی تمیز کے بغیر چربی یہ نیرول سوپ میں استعمال ہوتی ہے چاہے وہ نہانے دھونے والا ہو چاہے وہ کپڑے دھونے والا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس چیز کو اللہ تعالی نے کھانا حرام کیا ہے اس کی قیمت بھی اللہ نے حرام کی ہے یہودی یہ کام کرتے تھے مسلمانوں نے بھی یہی کام شروع کیا ہوا اس کا الٹرنیٹ اور متبادل بھی ہے وہ ہے پام آئل کچھ لوگ صابن نرول بنانے کے لیے پام آئل استعمال کرتے ہیں لیکن پام آئل سے نیرول کی کوالٹی گر جاتی ہے وہ معیار نہیں رہتا لیکن بہرحال ہوتا تو وہ حلال ہے کم از کم آپ کے ادھر گجرا والا میں بھی ایک کمپنی ہے ہینا سوپ کے نام سے وہ نیرول تیار کر رہے ہیں نہانے والا منہ دھونے والا صابن بیوٹی سوپ اور باک سوپ اور وہ تیار کرتے ہیں یہ پام آئل سے اب پام آئل میں بھی ایک مصیبت ہے کہ اس میں جب تک حیوانی چربی نہ ملائی جائے جانوروں کی چربی اس کی نقل و حمل نہیں ہوتی مشکل ہوتی ہے تو نقل و حمل آسان بنانے کے لیے وہ اس میں حیوانی چربی استعمال کرتے ہیں قلیل مقدار میں اور اگر پامائل درآمد کیا جائے مسلمان ملکوں سے تو مسلمان ممالک یہ اہتمام کرتے ہیں کہ اس میں حرام جانور کی چربی استعمال نہ کی جائے کیونکہ وہ تھوڑی مقدار میں استعمال ہوتی ہے تو یہ اب آپ لوگوں کا کام ہے آپ دھیان دیں ہم نے کئی لوگوں کو سمجھایا ہے اس مسئلے کے بارے میں جو نیرول بنانے والے تھے ہمارے علاقے میں انہوں نے یہ چربی چھوڑ کے اور دیگر ذرائع پام آئل وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دیے آپ جن لوگوں کے روابط ہیں ان صابن بنانے والوں کے ساتھ ان کو کم از کم اللہ کا خوف دلائیں کہ یہ حرام چیز اور اس کا کاروبار اور پوری قوم کو اسی پر لگایا ہوا ہے لوگوں کی مجبوری یا صابن استعمال کرنا دن رات اور یہ چل رہا ہے چار سو چال اور جو سلیگیٹ اور واٹر سوپ ہے اس کا نہانے والا صابن نہیں بنتا بیوٹی سوپ تو بہت دور کی بات ہے کیونکہ اس کی کوالٹی بڑی گری ہوئی ہوتی ہے نیرول سوپ ہی زیادہ چلتا ہے نہانے والے سارے سابن نیرول ہیں ہاں کپڑے دھونے والے وہ سلیگیٹ سوپ واٹر سوپ ہوتے ہیں نہانے والے نہیں ہوتے تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کوشش کریں کہ نیرول سوپ وہ استعمال کریں جو حلال ہو پام آئل سے بننے والا ہو یہ چربیوں والا نہ ہو کیونکہ چربی کلو مشکوک ہے جس سے مرضی جا کے جس فیکٹری سے پتا کر لیں آپ کے علاقے میں کئی ہیں بنانے والے صابن پتا کریں چربی کدھر سے آتی ہے بتائیں گے کہ فلاں ملک سے آ رہی ہے پاکستان سے کوئی بھی نہیں لیتا نہ یہاں پر دستیاب ہوتی ہے اور کچھ لوگوں نے یہاں سے جمع کرنے کی کوشش کی ہے بہت مہنگی پڑتی ہے بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے اور محنت اور مشقت وہ اس پر مستضاد ہے بہرحال یہ جو یہود کا ایک وطیرہ تھا اور ان کی عادت تھی کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو دیگر طریقوں سے استعمال کرنا وہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ کام آ چکا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پورا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی اتباع کرو گے جس طرح ایک جوتے کا پاؤں دوسرے کے بالکل برابر ہوتا ہے پوچھا کہ یہودوں نے سارا اہل کتاب کی ہم اس طرح پیروی کریں گے فرمایا فامان وہ نہیں تو اور کون تو یہودوں نے سارا والی فصلتیں اور عادات یہ مسلمانوں کے اندر بدرجۂ آتم پائے جا رہے ہیں اس لیے احتیاط حلال و حرام کے سلسلے میں خصوصاً بہت زیادہ محتاط رہنے کی اور چوکنے رہنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے و مارلی بلام پتا